آپ کو مدنی چینل کی خصوصی نشریات میں شامل سلسلہ مدنی اشار کی تکرار سے خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید مرحبا ویلکم بخیر راغلے جو بھی ویلکم کے الفاظ ہیں آپ کے لیے ہیں ہمارے اور مدنی اشار کی تکرار کا آج سیکنڈ ایپیسوڈ جو کل بھی آپ نے اس وقت دیکھا تھا آج بھی دیکھ رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ آنے والا کل ملاحظہ فرمائیں گے اس سلسلے میں خوب اشار پڑے جاتے ہیں آپ ناطے بھی سنتے ہیں اور ایک سوال بھی ہم آپ سے کیا کرتے ہیں آپ کے جوابات ہوتے ہیں آپ کی نعتوں کی فرمائش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مختصر سا مدنی مقابلہ بھی آپ اس میں ملاحظہ کیا کرتے ہیں کل ہمارے بائیں طرف کی ٹیم الف یہ مقابلہ جیت گئے تھے اور کل پھر آپ ان کو دیکھیں گے منچ پر کہ یہ فائنل میں ہوں گے آج بھی جو دو ٹیمیں ہیں ان میں سے جو ایک جیتیں گے آگے بڑھیں گے وہ کل دوبارہ ہوں گے اور فائنل کے طور پہ کل مدنی مقابلہ پیش کیا جائے گا اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں مدنی پھولوں کو بھی سنیں آپ کی کالز بھی لیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کن نمبرز پہ کال کریں گے ہم تک پہنچنے کے لیے نمبر ہیں 02134942526 ٹو 0213 ون یہ دو نمبرز ہیں آپ جلدی کیجیے کال کرنا نہ بھولئے فون کر کے آپ ہم سے اپنی نات کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ میرے دائیں طرف جو ڈیوائس ہے اس تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں زیرو تھری زیرو ون ٹو سکس یہ نمبر ہے آپ ایس ایم ایس کر کے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاثرات دے سکتے ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو جو کل نہیں تھے اور آج ہیں انہیں بھی ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں ویسے تو عید ختم ہو چکی لیکن چونکہ ہمارے یہاں تین دن کی عید سمجھی جاتی ہے تو چلیں پھر سے مبارک بات کی دعا لے لیجیے لیکن میں پھر آج یہی کہوں گا کہ عید کی اپنی بات ہے مگر مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا رمضان کی تو بات ہی الگ ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں خیر سے رمضان عطا فرمائے اور اس کا قدردان بھی بنائے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ نیت علم خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت کے بغیر کوئی نیک یا جائز کام کرنا یہ تو بے وقوفی ہے کہ بندہ نیت ہی نہ کرے ثواب ہی نہ ملے تو چاہیے کہ اچھی نیت کا التزام کیا جائے اور اس کے لیے آئیے کچھ یہاں پر بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو اشعار کی تکرار سے محظوظ کریں گے ناطے سنائیں گے ان کے دل دلجوئی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے سب کام کریں گے اور ثواب کمانے کے لیے کریں گے حت الامکان نگاہیں نیچی کرنے کی عادت بنانے کے لیے نیچے نگاہیں کر کے بات کریں گے دوزانو بیٹھ کر ان اللہ تعالی آجزی پانے کی نیت کریں گے مزید نیک لوگوں کا ذکر کریں گے ناطے پڑھیں گے نیکوں کے سردار شاہ ابراز صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا وہ بھی کریں گے اور جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو ان عزوجل اللہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا بھی ذریعہ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کو بالکل نہ بھولا کریں درود پاک کی کثرت کیا کریں اور روزانہ کم از کم مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے تین سو تیرہ بار درود پاک کی نیت بھی فرمالی جی آج میرے دائیں طرف دال اور بائیں طرف جیم. ان کا نام ہم یہ رکھتے ہیں جیم اینڈ دال جیم, دال امیر علیہسنت اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ہمارے پہلے جو سلسلے ہوتے تھے اس میں بغدادی جیلانی مکی اس طرح کے نام تھے تو جب وہ ہار جائیں گے تو امیر علیہ سنت کا ایک ذوق ہے آپ کی ایک الگ ہی سوچ ہے ماشاءاللہ اللہ کہ جیلانی ٹیم ہار گئی نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جیلانی کو بھی جیلانی بھی بولنا ہے بغداد سے نسبت بھی دے رہے اور کہہ رہے یہ ہار گئے جیلانی تو جیتا ہی جیتا بغدادی تو جیتا ہی جیتا تو یہ آپ کا ذوق ہے تو پھر ہم یہ نام نہیں رکھتے ہیں. بلکہ ایسے نام کے ان کے ساتھ ہار کو منسوب بھی کیا جا سکے تو ہمارے جیم اینڈ دال کل جو تھے الف ٹیم جو تھی وہ جیتی تھی با یہ ہار گئے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ ان کو بھی دیکھیں گے آج میرے ساتھ عدنان بھائی ہیں احمد رضا بھائی ہیں بائیں طرف غلام نبی بھائی ہیں عبد الماجد بھائی ہیں اور انشاءاللہ شاء آج ان کا آپس میں مدنی مقابلہ بھی دیکھیں گے ان سے ناطے بھی سنیں گے ویسے بھی آپ ان سے ناطے سنتے ہی ہوں گے آپ سب کو بھی عید کی مبارک مگر تاخیر سے لیکن آپ یہاں پر آئے آپ کو مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میرے ناظرین سے ایک سوال کر لو پھر ہم چلتے ہیں ہمارے مدری مقابلے کی طرف ناظرین آپ سے سوال یہ ہے آپ جواب دیجئے گا ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے مشہور زمانہ قصیدہ بردا جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے مولا یا صلی امن اب دا البی حبیبک خیر الخل یہ مشہور زمانہ قصیدہ قصیدہ بردہ شریف جو کہ عموماً ناتھ میں پڑھا جاتا ہے اجتماع ذکر و میں یہ پڑھا جاتا ہے اس قصیدے کے لکھنے والے جو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام آپ ہمیں ایس ایم ایس ٹیکس کر سکتے ہیں یا کال کر کے آپ ہمیں بتائیے کہ جو اس کے لکھنے والے ہیں پوائنٹ ہیں اس کے وہ کون ہیں ان کا نام کیا ہے آپ ہمیں صرف نام ایس ایم ایس کیجئے اگر پوسیبل ہوا ہم تک ایس ایم ایس پہنچا تو ان اللہ کے جواب کو ہم یہاں پر اناؤنس کریں گے دیکھتے ہیں کہ کتنے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ مشہور زمانہ قصیدہ صلی وسلم ابدا امن حبیبک خیر الخلق کلہمی یہ کس بزرگ رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے ہمارا سلسلہ مدنی اشعار کی تکرار کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے پہلے جو آپ نے ایک سلسلہ دیکھا تھا جو کہ کوارٹر فائنل پری کوارٹر فائنل سیمی فائنل اور فائنل تک مشتمل تھا اس سے کچھ مختلف ہے ہمارا یہ عید کا جو خصوصی سلسلہ ہے وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ حج الکریم کی نسبت سے اکیس وی شریف کی نسبت سے اکیس نمبر پر مشتمل ہے اور اس میں صرف تین راؤنڈس ہیں پہلا راؤنڈ ہے اشار کی تکرار اس کے پانچ نمبر ہیں دوسرا راؤنڈ ہے ایک لفظ ایک شعر ہم تین تین الفاظ انہیں دیں گے اور یہ اس پر شعر سنائیں گے یہ دو دو نمبر کے تین الفاظ ہوں گے نمبر اور آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے بزر راؤنڈ اس میں شیر مکمل کرنا ہوتا ہے یہ دس نمبر پر مشتمل راؤنڈ ہوگا کل ملا کے یہ اکیس نمبر ہیں آپ اپنی سکرین پر ان کے ٹائمر کو بھی دیکھیں گے اور نمبرز کو بھی دیکھیں گے ہم اپنے مقابلے کو شروع کریں اس سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا کتنی باریں تھی کتنا مزہ آتا تھا یہ وقت تھا کہ ہم اسٹار کی تیاری میں ہوتے تھے منا جات کے لیے تیاری کرتے تھے تو کوئی رو رہا ہوتا تھا کوئی استغفار کرتا تھا تو کوئی سجدے میں پڑا ہوتا تھا تو کسی کے ہاتھ میں کلام اللہ ہوتا تھا کوئی تصویر پڑھا ہوتا تھا کوئی علم دین سیکھ رہا ہوتا تھا تو کوئی کسی کے لیے افطاری کی ترکیبیں کر رہا ہوتا تھا ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں سب سما ہو گیا سونا سونا اب پتا نہیں ہماری زندگی میں پھر سے یہ بہار ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانتے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا اس کلام کے چند اشار سنتے ہیں تاکہ کچھ ریمائنڈنگ سچویشن بھی بنے پھر انشاءاللہ شاء آگے بڑھتے ہیں اشار کی تکرار سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ سسینا مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں یا رہا تھا پڑے رنگ جو ہم کا اندھیرا ہوا مزا خوب میں آ رہا تھا مزا خوب رم آ رہا تھا بزا خوب رمدا میں آ رہا تھا خبر جب کہ کے رمدا کیا مت کیا کی آئی تو مرجھان دل کی کلی مسکرائی کیا اب رے کرم نو برسا رہا تھا رمضا خوب رم سا آ رہا تھا نظر چاند رمضان کا جس وقت پیسہ آ ہوا رہا کا زمانے پہ پیسہ افق پر بھی اب کرم گیا تھا مزہ خوب رم تھا نزا خوب رم زا جب کرمزا کی رخصت کی کیا گھڑی جب کرمزا کی رخصت کی کیا سلامی بھا بلک تھا تھکو کوئی, کوئی غم سدا تھا بلک تھا تھکو کوئی, کوئی ہم سدا تھا مذا خوب رم سا مار تھا جو تھے موت کف مد نمر کز کے کس کے دچارے تھار تے حد در ج مز دیر تم کا دل چل رہا تھا sa khub rama za ne me aa raha tha masa khub rama حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رمضان میں آ رہا تھا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس غم کے صدقے ہی جو غم امیر اہل سنت کو ہے حقیقی غم ہم وہیں دیکھتے ہیں نگران شعرا فرماتے نا وہ اصل ہے ہم نقل ہیں ہمارا غم کیا ہے بس ایسا ہی اللہ تعالیٰ حقیقی غم رمضان عطا فرمائے ناظرین آپ ایس ایم ایس اور کالز کے ذریعے ہم سے شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ سلسلے میں اور نمبرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے 03012612176 دس نمبر فار ایس ایم ایس اور کال کے لیے زیرو اینڈ ٹو دو نمبر ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ مشہور ہے زمانہ قصیدہ بردہ شریف کے پوائنٹ ان کے لکھنے والے کا نام بتائیے ایس ایم ایس یا کال کر کے کل کے لئے میں بہت بہت بہت معذرت خواہ ہوں کل تقریباً اپراکسیمیٹلی پچاس منٹ کے اندر ہمارے پاس سینکڑوں میسجز آئے تھے جن کی تعداد بھی ایک ہزار کے قریب پہنچتی تھی مگر ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہو گیا تھا نیٹورک فیلئر وجہ سے مجھ تک وہ ایس ایم ایس نہیں پہنچ سک رہے تھے اور میں آپ کے میسج نہیں پڑھ پایا نہ شاید کل کا پورا سلسلہ ایس ایم ایس پہ چلا جاتا لیکن میں بہت معذرت خواہ ہوں آج ان شاء آپ کے ایس ایم ایس ضرور ہم پڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ چند ایس ایم ایس ظاہر ہے بہت طویل سلسلہ تو ہوتا نہیں ہے ہم ان آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل کریں گے کالس بھی ہمارے ہیں مگر میں چاہوں کہ مزید ایک کالس کی تقرار جس پانچ پانچ میں ایسے آپس میں اشار کا تبادلہ کرنا ہے کہ جو فریق اول جس پہ جو شعر پڑیں گے جس حرف پہ وہ ختم ہوگا فریق ثانی اس کے آخری حرف سے شعر پڑیں گے جو آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا فریکوینٹلی کتنے بہتر سے بہترین اشار ہمارے ناتخوا اسلامی بھائی آج سناتے ہیں پانچ منٹ میں اسے وائنڈ اپ کرنا ہے اور پانچ منٹ میں کسی ایک کو زیر کرنا ہے نہیں کر سکے تو دونوں کو برابر برابر پوائنٹس دیں گے پہلا میں پڑھتا ہوں پھر آپ میرے ڈال ٹیم سے آگے بڑھائیے گا جیم میرے بائیں جانب ہے شیر ہے امیر حل سنت دامت برکا تو ملالیہ کا مرحب چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس سر کہ مال کو تجھے کہ خلیل کلوا کہ تجھے یار سے شیر سنانا ہے یہ چشتی سوہر وردی نقش بندی یہ چشتی سوہور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے او نو دید بکریوس مدل کر یہ کس نے لکھا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے آج آپ کو یاد ہے نا سوال جلدی جلدی ہم تک سوال کا جواب پہنچائیے کئیوں نے پہنچا دیا ہے اور کال آ چکی ہیں مگر تھوڑا آپ بھی جلدی کیجیے کچھ اور بھی کال آنے دیجیے جی میم ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے گئے پی ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے گئے تو کیا بات ہے کیا ہے اللہ بہت زبردست آپ دونوں مدن اشار کی تکرار کے سیمی فائنل میں تھے نا ماشاءاللہ آپ شیر جیسے سنا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ ہی فائنل جیت کے جائیں گے ماشاءاللہ اللہ ثابت ہوا کہ جملہ ہے اصل سول بندگی استاج بلکہ ہے پھر آ گیا آپ کی پوزیشن دفائی ہے ڈیفینسو ہے اور یہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہے آپ بھی آ جائیے اس پہ ماشاء اللہ گریٹر تیری چمپیرنگ تے حسینی تیری چمپ رنگ حسینی حسن کے چاند ہے دل ہے یا غوث جا باز, جا باز. ایک ہی کلام ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ ابھی آپ ایک ہی پہ پورا فوکس کیے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحما کے کلام کے اشار پڑھنے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث ماشاءاللہ اللہ اور دیکھیں کیسے زبردست اشار ہے ساں پر ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے جی وظیف بول سرکار گئے کی کی کیسے کافی تھے رحان اللہ سرکار علیہ السلام تو کی صنا رضا کا وظیفہ ہے اور یہ تمنا ہے کہ رضا کی نعت قبول ہو جائے مجھے شاعری کی پرواہ اور ردیف کافیے کی کوئی فکر نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی قبول کرنے کی فکر ہے یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا خلوص اور آپ کا انداز کہ جو بھی نعت لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں انداز یہی ہونا چاہیے یہ ہے ایک تقلیدی انداز جو امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں بند فرما دیا ماشاءاللہ اللہ یا سے شعر سنانا ہے اور صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اس مرحلے کے یہی سما تھا کہ پہ رحمت لایا تمہاری ہیں جو کلیم پر بند راس دے یہ تمہارا سکھ تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بداب کے بل تزر ہے ل نہ صبح آیا شام بھائی ایک منٹ رہ گیا المدد ذلف سرور المدد المدد ذلف سرور المدد ہوں بلاؤں میں پریشان گیا کیا بات ہے ماں اہل سنت حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمٰ کا کلام اس کا شعر آپ نے سنایا پھر سے سا ہے اور شاید اب آپ کے پاس سا سے کوئی بھی شعر نہیں ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ٹائمر بھی جاری ہوگا سا سا تھا آپ کے پاس ہے سا سے شعر ہے چار پانچ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ نے ساہ سے شیر تیار بھی کیے اور ساہ کے آخری والے بھی تیار کیے ہیں واہ واہ سا وقت آپ کا کتنے سیکنڈ ہے جی آپ کا وقت جو ہے وہ شاید میرے سامنے سیکنڈز نہیں چل رہے وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ اس مرحلے میں ہمارے دال ٹیم ادنان بھائی، احمد رضا بھائی ہے. آپ کا پلہ جو ہے وہ جھک گیا ہے اور آپ لوگ اس مرحلے میں ناکام ہو گئے سا نے ہی کمر توڑ دی چلیں کوئی بات نہیں پانچ نمبر ہمارے ٹیم جیم کو دے دیے جائیں ماشاءاللہ اللہ بہت ہی اچھی تیاری آپ کی نظر آئی ماشاءاللہ اللہ مرحبا چلے آپ ہی سنائیں کوئی ساتھ پھر شیر تو سنائیں کہ کون سا تھا جو انہوں نے نہ پڑھا ہو ابھی تک سنا مقصود مک سوت گئے سناک سوت گئے ارے جے غرض کیا غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث یعنی کہ جو میری مراد ہے اس کی کفالت بھی آپی کو کرنی ہے پورا آپ کو کرنا ہے حوصف پاک رضی اللہ عنہ کی کیسی کامل محبت ہمیں امام اہل سنت علیہ حضرۃمََََََََََََََََََََ علی کے جذبات و انداز میں نظر آتی ہیں کہ اتنا زبردست رسیدہ اور اتنے بہترین اشعار یقیناً وہی لکھ سکتا ہے جس کے دل میں اپنے پیر اور اپنے شیخ کی کامل محبت اور اپنے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ہر مرید کو ہر محب کو کامل محبت ہونی چاہیے کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنے زیادہ فیض پائے گا اللہ تعالی ہمیں کامل محبت عطا فرمائے فرسٹ راؤنڈ پورا ہوا اشار کی تکرار میں ہمارے ٹیم جیم نے پانچ نمبر لیے ہیں ناظرین بھی سکور دیکھ رہے ہوں گے دوسرا مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شیر اس میں بڑھنے سے پہلے آئیے کچھ کالز لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سوال کے جواب کس نے دیے ہیں فرمائش کون کر رہے ہیں اور فرمائشوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے اپنا آپ بھی سننا چاہیں تو ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں ناظرین کال سنائیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم رحمت رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد تاریخ سے بول رہا ہوں امام شرف الدین بصری سبحان اللہ امام شرف الدین بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جواب درست ہے کہ نہیں دوسری کال سنائی السلام علیکم رحمۃ اللہ و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد خدم شارغ ہے میں کبیر والا شہد رکھ رہا ہوں کی خطائش ہے مجھ کو درپیش ہے, ہے پھر مبارک سفر کافی کا تیار ہے کرتا ہوں آمین جواب نہیں دیا انہوں نے ہمارے سوال کا چلیں دوسری کال سنائی پنجاب سے بول رہا ہوں حضور یہ جو سوال کیا ہے ان کا نام امام بسیری تھا یہ کسیدہ بردا جنہوں نے لکھا تھا نام بھی سنا دیں الوداع ماہ رمضان اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امام بسیری نام نہیں بتایا آپ نے بسیری بتایا بسیری نام نہیں تھا چلیں ایک اور کال سنا محمد رضوانہ کراچی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ کلام سنا دیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں اور سب کو عید مبارک خصوص بالخصوص باپا جان کو عید مبارک ہو میری طرف السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم نے سوال کیا تھا کہ مشہور زمانہ قصیدہ قصیدہ بردہ شریف اس کے لکھنے والے کون ہیں ہمیں ہمارے ناظرین نے جواب دیا کہ حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی آپ اس کے لکھنے والے ہیں اور جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ناظرین آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ہمیں کلاموں کی فرمائش بھی کی ہے ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ کلام سنائیں مگر دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مدنی اشار کی تکرار کے اور اس راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شیر تین تین الفاظ ہیں ہر لفظ کے دو نمبر ہیں آپس میں مشورہ کر کے بھی آپ شیر سنا سکتے ہیں شیر طرز میں سنائیے گا سب سے پہلا شعر آپ سے پہلے تو آپ پانچ نمبر لوز کر چکے ہیں ایسا شیڈ سنائیے ناظرین بھی دیکھیں آپ کی استعداد کیا ہے آپ کے پاس ایسے فریکوینٹ اشار ہیں کہ آپ سنا سکیں بھائی ہونی چاہیے نات خوانی سے جس کو دلچسپی ہوگی شاید اس کے ذہن میں اشار ایسے آ جائیں چلے دیکھتے ہیں ہمارے نات خوان سنا سکتے ہیں کہ نہیں ویسے نہ بھی سنا سکے تو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو آتا نہیں ہے کیونکہ پچیس سیکنڈ ہوتے ہیں اسی میں سنانا ہوتا ہے بعض اوقات سلسلے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو وہ سارے اشار ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن سلسلے میں نہیں آتے کیونکہ وہ پچیس سیکنڈ میں سنانا ہوتا ہے نا تو وہ ذہن کا استحزار یہاں پہ ضروری ہے چلے بھائی ایسا شعر آپ سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو جلوہ جلوہ جلوا جلوا کو تیرا ماشاءاللہ بہت اچھے بہت پیارا شیر آپ نے منتخب کیا دو نمبر ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے زمانہ زمانہ پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے زمانہ کئی اشار ہیں میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے تو جیسے جائیں سنا سے اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا ہوتا اللہ اللہ کس کا شعر ہے آپ کو نہیں پتا پڑا جاتا ہے ماحول میں در سے اگر ہم نے بھلایا ہوتا درسے قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آیا کتنی زبردست چوٹ ہے دو شیر آپ دو نمبر آپ کو بھی ملتے ہیں چلیں بھائی دوسرا شعر آپس میں مشورہ کر کے آپ سنا سکتے ہیں ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے کاروان داروان. تھوڑا سا مشکل ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس سوچ لیجیے محرم میں پڑا جاتا ہے ایک شیر اس میں آتا ہے پانچ سیکنڈ باقی مجھے بتایا جا رہا ہے. اللہ اللہ آنکھوں پہ ہاتھ بھی رکھ لیے ہیں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ شیر تھوڑی بتا سکیں بھیپ مٹا رہے ہیں اچھا دو نمبر آپ نے لوز کر دیے ہیں شیر میں پڑھ دیتا ہوں کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا ہے بھن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانی کاروان آپ نہیں سنا سکے دو نمبر نہیں ملا آپ کو چلے بھائی آپ ایسا شیر سنائیے دوسرا شیر آپ سے پوچھنا ہے جس میں لفظ آئے بیابان کاروان کے وزن پر وزن تو ایک نہیں ہے بیا بانے پیاب تری تیرے پھولوں کو تیرے کو سلا بہت پیارا شیر امیر اہل سنت کا آپ نے سنایا تیسرا لفظ ٹیم دال آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے خوف خوف پچیس سیکنڈ ہوا کرتے ہیں آپ کے پاس ناظرین کے ذہن میں بھی آئی گیا ہوگا بہت مشہور شیر ہے تو خوف جلدی کیجئے ٹائم نہیں ہے پانچ سیکنڈ ہے خوف خوف, جلدی, جلدی. کا جگر خوف سے پانی پایا آپ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا آپ کے ذہن میں شیر پورا بھی نہیں ہوا چلے آپ پورا کر دیں تو مان لیتے وام متیاؤں کا جگر خوف سے پانی پایا اس کے بجائے ایک اور آسان شیر آپ سوچ لیتے تو آپ کے ذہن میں آ جاتا رہوں آپ کا ٹائم تو ہو گیا تھا پورا اور یہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عید کے یار کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں چلیں دو نمبر آپ کو دے دیے جاتے ہیں آپ نے ویسے ٹائم کے بعد بتایا ہے لیکن کیا کریں ابھی ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے عید کی خوشیاں ابھی ابھی کل ہی ختم ہوئی ہیں تو آپ کو دو نمبر اس کے دے دیے جاتے ہیں اس مرحلے کے آپ نے چار نمبر لیے ہیں اور ایم سی آر والے بھی اب آبجیکشن نہ کریں کوئی بات نہیں دے دیں کوئی بات نہیں آپ سے شیر ہے آخری اور آپ ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہوں ماتھا ماتھا ما سر کو بھی بولتے ہیں پچیس سیکنڈ میں آپ کو بھی سنانا ہے تیرے ہی ماتا نور کا بور کا چم کا ستارہ نور کا ماشاء اللہ بہت ہی پیارا بہت ہی بہترین سلسلہ رہا اور اب تک ٹیم جیم کے اسلامی بھائیوں نے ایک بھی نمبر لوز نہیں کیا ہے کولن کے گیارہ نمبر ہو چکے ہیں اور ڈال کے اس وقت تک صرف چار نمبر ہیں یا اللہ خیر چار نمبر ہے صرف اور بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ہیں آپ لوگ صاحب, اگلے راؤنڈ میں آپ کوشش کیجیے گا کہ آئی سی یو سے باہر آئے ابھی آپ کی کچھ فرمائش بھی تھی میں چاہوں گا کہ انہیں بھی پورا کیا جائے آپ ایک شعر سنا دیجیے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کا ایک ایک شعر کیا جائے سلو الحبیب صلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر کافی لاب کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں تو شا فقت میری جھولی میں شکو کا ایک ہار ہے اور تیرا سانی کا راشاں کونوں کون سجھ تاسی میں ہو گا کہاں تیرے افب کرم کا ہے دو جہاں تیرے افبو کرم کا ہے دو جہاں کوئی مجھ سے بڑھ کے بھی حقدار ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں آئیے اس کا بھی ایک شعر سنتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نسار کروں میں ہبی خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان پر نثارا کروں لبوں پر خدا لب کے دم ہے لبوں پر دمے واپسی تو نظارہ کروں میں دمے واپسی تو نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پل نسارا کروں میں الوداع ماہ رمضان ایک شر بے عاشق پار پا پارا الدا بدام ہیرمزا فل پتو رو فل پت نا بڑا تھا ہائے اب دل پہ ہے غم کا کابل جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الودا الودا ماہ رمضا سلسلہ مدنی اشار کی تکرار جاری ہے مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے محمد اویس اتاری معیاری بھائی کا کہ آپ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ایک کلام سناد اس کا ایک شعر آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چر لے کے چلے تر گلاب کن شدم تیرے گرا کا نقش دمرا سر وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے رضا کسی سگ با کے پاؤں بھی چومے رضا کسی با کے پاؤں بھی مے تمار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے لحد میں ایش کے رخ کا کادار لے کے چلے الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد آخری مدنی اشار کی تکرار جاری ہے بائیں طرف ان کے اس وقت گیارہ نمبر ہیں اور کے دس نمبر کا ہے آپ کے لیے چانس ہے آپ دس کے دس نمبر لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ پیچھے رہ سکتے ہیں پانچ اشار ہوں گے دس نمبر ہوں گے ہر نمبر کے دو ہر شیر کے دو نمبر ہیں اور شیر وہی پورا کریں گے جو بزر بجائیں گے جہاں بیل بجی وہاں میں شیر پڑنا چھوڑ دوں گا پہلا مصرا پڑھوں گا آپ کو دوسرا پڑنا ہوگا دوسرا پڑھوں تو پہلا پڑنا ہوگا اور اگر شیر آپ نہ بتا سکے بیل بجا کے تو آپ کے دو نمبر کٹ جائیں گے ناظرین ذرا توجہ رکھیے اور دیکھیے کتنے میٹھے میٹھے شیر ہیں کل ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کلاموں کے متلے پڑے تھے اور سب کلام کے متلے پورے کرنے تھے آج سارے مختے ہیں مختے جو آخری شیر ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہے اور آسان نہیں ہوگے بہت دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے بیل پر ہاتھ ہو اور ایکسائٹمنٹ تو نظر آ رہی ہے بیل ذرا ایک دفعہ چیک کر لیجیے کہ بج رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بیل جو پہلے بجے گی وہ شیر پورا کریں گے اور ذرا سوچ سمجھ کے جوش بھی ہو مگر ہوش بھی ہو پتا چلے دو نمبر مائنس کروا بیٹھے تو اب آخری راؤنڈ ہے ٹائم بھی کم ہے مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے اور ہم نے انتظار مغرب کی نیت بھی کی ہوئی ہے چلے پہلا شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے رضا جو دل کو بنانا جیم جی. جیم ٹیم ڈال میرے دائیں طرف آپ نے پہلے بجائی جی بھائی ایم سی آر انہوں نے بتایا ٹیم جیم چلے آپ پورا کیجیے ویسے آپ کے زیادہ نمبر ہیں آپ نے دیر لگائی رضا جو دل کو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوا گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رحیدہ ہونا تھا اللہ اللہ تو پیارے قید خدی سے رہیدہ ہونا تھا یعنی آجزی کا پیکر بننا تھا اللہ اللہ یہ ہے آجزی کا مقام کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خودی نکال دو اپنی انا نکال دو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ لیں پہلا شیر ہو گئے آپ کے نمبر تیرہ ہو گئے واہ چلے بھائی اگلا شیر ٹیم جیم کی طرف پلڑا بالکل جھکا جا رہا ہے میں نے تو کوئی ایسے آپ کی طرفداری نہیں کی ہے انہوں نے تیاری ایسی کی ہے اللہ دوسرا شعر بہت آسان شعر ہے لیکن دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے اے رضا ہر جی بھائی کون ہے پہلے چلے بھائی ٹیم دال اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ٹیم دال نے شیر پورا کیا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ماشاءاللہ اللہ دو دو نمبر دونوں کو مل گئے ہیں آپ نے بتایا تھا پہلے کوئی بات نہیں چلیں انہوں نے بتا ہی دیا ہے اب آپ کے نمبر چھ ہو گئے ہیں آپ کے تیرہ ہو گئے ہیں دو دو شیر ہو چکے ہیں تین شیر باقی ہیں اب ذرا مجھے جلدی بتائیے گا پہلے کس نے بیل بجائی ہے کہ میرے آگے پھول بھی ہیں تو مجھے وہ لائٹ زیادہ صاف نظر نہیں آ رہی ہیں تیسرا شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے یا اللہ شیر تو بہت آسان ہے اگر آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے رضا کسی تیم جیم چلے بھائی پورا کیجئے آپ نے بیل بجا دی ہے اور شیر یاد نہیں آ رہا ہے پچیس سیکنڈ ہے کاؤنٹر چلاتے رہیے پچیس سیکنڈ میں پورا کرنا ہے جی بھائی لگ رہے ہیں پریشان آنکھیں ہیں حیران اللہ نگہ بان ان شاء اللہ دیکھے بھائی کون پورا کرتا ہے دونوں میں سے ٹائم نہیں آپ بھائی بہت آسان شیر ہے ٹائم آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے ختم ہو گیا بھائی ابھی تو پڑھا ہے میں نے یہ شیر رضا کسی سگے تہبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے یہ تو اتفاق سے فرمائش آ گئی تھی تو آپ نے یہ شیر جو ابھی ابھی سنا تھا وہی نہ بتا پائے اور بیل بھی پہلے بجائی تھی اس لیے آپ کے تیرہ میں سے نمبر اپ گیارہ ہو گئے آپ کے دو نمبر مائنس تین شیر ہو چکے ہیں اور ابھی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے سن کی وہ دیکھ کس نے بجا تیم ڈال جی پورا وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی है है है. है. سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آب رو رضا تیرے داما ترکی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے نمبر نو ہو چکے ہیں کتنے آٹھ ہو چکے ہیں हाँ. اور اب آخری شعر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے شعر ہے وہ رضا کے نیزے جی کے مار ہے کیا سینے میں غار ہے اسے چارا جوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیا ادو کے سینے میں غار ہے کوئی چارا جو کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے ہمارے ٹیم دال نے بہت اچھی کوشش کی اور ان کے نمبر ہو چکے ہیں دس لیکن ٹیم جیم کے ہیں گیارہ نمبر ایک نمبر کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے یہ اسلامی بھائی ہمارے ادنان بھائی اور احمد رضا بھائی ہار چکے ہیں بہت اچھی کوشش کی صرف ایک نمبر کے سکور سے آپ لوگ نہیں جیت پائے اگر ایک شیر اور بتا دیتے تو شاید آپ فائنل میں ہوتے کل انشاءاللہ 6 اللہ بجے اسی ٹائم آپ کے پاس اول المدینہ کے وقت کے مطابق حاضر ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ اس کا فائنل دکھائیں گے تحفہ ہمارے جیتنے والے اسلامی بھائی وہ دیں گے تحفہ ہے قریب تشریف دہائی میرے پاؤں بھی سن ہو چکے ہیں مکتبت المدینہ کی کتاب احیاء العلوم جلد دو یہ ابھی نئی نئی منظر عام پر 26 رمضان کو آئی ہے بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کو ذرا آپ دکھا دیجئے ناظرین کو بھی اور ہارنے والوں کو ملے گا تحفہ جو جیتنے والے وہ تو کل لیں گے نا آپ کے لیے تو خصوصی تحفہ ہے اگر آپ جیت جائیں تو احیاء العلوم جلد دو یہ قبول فرمائیے انشاءاللہ. کب تک پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ. کب تک بقاری سے پہلے پہلے انشاءاللہ. قبول فرمائیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں کی برکت عطا فرمائے ناظرین ہمارے ہاں مغرب کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے ہمیں دیجیے اجازت آج رات امیر علیہ سنت مدری مذاکرہ فرمائیں گے برائے رات دیکھنا نہ بھولئے مغرب کے بعد ذہنی آزمائش بزرگ اسپیشل وہ بھی ہے تو مدنی چینل چھوڑ کے کہیں نہیں جانا اگر آپ پاکستان میں ہیں نماز مغرب کا وقت ہے تو مغرب پڑھ کے پھر سے مدنی چینل جوائن کر لیجئے کے بعد مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے مدنی چینل کے ساتھ رہیے کل آئیں گے فائنل کے ساتھ سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد تعال يا